تم فرماؤ دیکھو اسمانوہ ہے اور ضمے میں کیا ہے اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ ناؤ دیتے جن کے نسب میں آمان ناؤ